مانے لغ کے اس لیے کہ چلس تو ہر فلو جی ایک طرف ہوئی کیوں کہ نہیں کہتے ہو فوکال سفینہ ٹھیک ہے نا. نا سفینہ کی ایک کشتی کشتی کے ایک کنارے پہ بیٹھ گئی فانا کر نفرت اور چونچ ڈالی ایک چونچ یا دو چونچے دریا میں فکال حضر حضر نے کہے کہ علیہ السلام ماں نہ علم کا من علم اللہ تعالیٰ نہیں کم کیا میرے علم نے اور تیرے علم نے اللہ کے علم سے اللہ کا نطرت حاضر و سور فلبا رہے مگر بمقدار اس چونچ بمقدار اس چونچ اس چڑیا کے اس دریا سے آپ بات سمجھ گئے پوری تفصیل دوسرے حدیث میں آتی ہے آتی ہے کیا آتا ہے آتی ہے جگہ پتھروں حاضر السلام اسلام نمو صحیح السلام کو پکار یہ چڑیا کیوں چلی دے دریا میں اس نے کہا بھئی بھائی پچھلی آئیے کہ پیاس لگا ہوگا دریا پانی پی لیا کہتے کشتی میں پہلے بیٹھ گئی پھر پانی پی لیا پھر کشتی پر آ کے چپ چپ کر کے پھر یہ کیا کرتی ہے ہمیں اس نے اپنے آپ کو بتایا تو یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے اب تفسیر دوسری رواج میں یوں آتا ہے کہ حضرت السلام نے بتایا کہ اس کو اللہ نے بھیجا ہے تجھے اور مجھے تعلیم دینے کے لیے تم تو دو دریائے علم جمع ہو گئے ہو نبی انبیاء لیکن تمہارے دونوں کے علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا قلیل ہے جیسے کہ وہ قطرے بھاری چڑیا کی چونچ میں اس لیے کہ چونچی چڑیا محدود ہے اور کے سمندر لا محدود ہے علم موسا و حضر بھی محدود ہے اور علم باری لا حضر العل تو نے ایک تختے کی طرف کیا کیا؟ موسا اچھی قوم ہے ہمیر ہمیں کشتی میں سوار کیا بغیر اجرت کے حامد تو کشتی کی, کی, کی, کی طرف کی کشتی کے اکٹھے کی طرف اس کو نے اکھیڑ دیا اس لیے کہ اس خاندان کو ڈبا دے دریا میں ہاں شیخ نے کہا کہ صبر وہ طالب علم تجھے میں آ نہیں ہے کہ تم میں صبر نہیں کر سکنا کیوں اتنی جلدی پوچھ یہ جلاتی مجھے مان سک تو معلوم ہوا کہ طالب علم استاد، اگر استاد سے ڈانٹے ٹھیک ہے طالب علم کو چاہیے کہ غصہ نہ کرے لا لاس میں بھی مانتی یہ نہیں کہنا کہ رد مر کر میں نہیں کروں گا انہوں نے احسان کیا ہے تم نے احسان فراموشی کی ہے انہوں نے بھی نہیں لی اور تم نے ان کو کشتی دیا ہے دوسری ذرری بھی ہے انہوں نے کہا شیخ بھول گیا کہتا بھول گیا علم اقل <laughs> <laughs> نہ ان سب مائیں صبر کا لاتو آپ نے سی تو ارحاس کہتے ڈالنا بولا اور مجھ پہ میرے کاموں کے بارے میں سختی نہ ڈالو سختی نہ کرو میرے ساتھ میرا اندازہ جاتی شیر القرآن رحمۃ اللہ قاریوں کا قصہ کہتے تھے تو آخر میں بھی پاپ وغیرہ نہیں پڑھ سکتے تھے نا تو کہتے فقانا قب او اجنا فقا فقا نہیں پڑھ سکے نا تو بریل یہ تیرا کیا کہ کی قرآن غلط پڑتا ہے تو شیخ کہتے ہیں لاہور چلا گیا کہتے وہ قاری صاحب پہ نام نہیں لیتا ہوں بڑا مشہور آدمی تھا تو میں لگا تو مجھے پڑھاتے ہیں. آہ, <تصفيق> <پھر مجھے کہتے تصفيق> میں نے کہا جی اس لیے پڑھا نہیں جاتا جاتا ڈنڈا ہاتھ میں لیا حری صاحب نہیں شیخ کہتا ہے ہری صاحب تجھے پتہ میں کون ہوں غلام اللہ خان دوست وقت خطیب تو تھا نا نہ تو لوکسن جب میں نے یہ کہا کہ میں غلام اللہ خان تو ڈنڈا رکھے نا اپنے مسلط کو بھی چھوڑ کر ادھر بیٹھ گیا تو کہتا ہے کہ ارے پہلے نہیں بتا نے تو تیری بڑی دستکاری کی ہے, کہتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن میں تجھے ابھی پڑھوں گی میں ابھی تجھ سے نہیں پڑھوں گا وہ کہتا ہے کہ آپ پڑھتے نہیں بھی نہیں تو سبھی کو پڑھا پڑھاتے تو یہ کام بہت مشکل ہے تو لاتو آخر سی تو جو چیز مجھ سے بھول گئی ہے تو اس پر مواقع نہیں کرنا جیتنی اوسرا پال فکان فرولہ من موسا نسان <مسیعنن> یہ پہلی بات ہے غلام غلم غلام ہے کھیل <تسجيل> <تسجيل> <تسجيل> <تسجيل> رہا ہے بچوں فاخ ال نے فخلا پکر رو بھی دی تو کیا مانا اس کھینچ مارا اخیڑا اخیڑا اس کا اس کے راستوبی دیا اپنے ہاتھ سے اکھیڑا بازی ہاتھ میں پکڑا اور یوں پتھر کو مارا تو وہ کھیل گیا ختم ہو گیا سمجھ گیا تو فقال مسا قتلت نفس ان زکیہ تم بغیر نفس آئے توں نے قتل کر ڈالا ایک نفس زکیہ کو بغیر نفس کے مار کسی نفس کو تو قتل کرنا جائز ہے اس شرط پر کہ اسے احساس لیا جائے تو, یہ تو زکیہ ہے تو کال کا قلم سبرا بس یا ایک بات یاد رکھی ہے السلام علیکم جی خیر جی خاص حاضر خا صحیح جی الحمدللہ للہ مہربانی تھا جی بالکل خیر سخب ہے سالم اسلام کے آپ کے بخاری کے نور را الرما مفتان چاہ مفتیان مفتان دم ٹہلم نیچ لے گانا خیر, خیر خود سارا دیں ہاں ہاں بس ٹھیک ہے گلی بھی تو پتہ جی جی, جی. وعلیکم السلام <تصفح> چاہے تینوں تم نے کوئی عدم اسکاط لیا شریف جو ایک جل کا ہوتا ہے دو کا نلا پھر کا لا بھشکا تھا بدھوں کا نشکاط ابھی نوجوانوں کے مشکات آ گیا نہیں مولی سے تو زمین امتحان لگا لی اللہ تعالی <سلام> دیکھیں، نفسن, بغیر نفسن ایک مسئلہ ہے پکانت نسا فیضا غلام غلام تھا جو غلمان سے یہ ایک مسئلہ چلتا ہے مسئلہ یہ چلتا ہے علم کے ہاں یہ غلام حضر جو تھا یہ بچہ تھا یا یہ جوان تھا آپ کے بڑے بڑے دروس میں شریک ہوئے ہیں آپ کو اس مسئلوں کا پتہ ہوگا ہمارے پاس جتنے تفاشی ہیں جتنے تفاشی ہیں تو ان میں سے بہت کم تصویریں ایسی ہیں کہ جو لکھتے ہیں کہ یہ نابالغ تھا لیکن اکثر مفسرین کے لکھتے ہیں کہ کان شابن و کا نظیم یہ بڑے جوان آدمی تھے اور اس کی داڑھی بھی آئی ہوئی تھی اور اسی طرح تفسیر ماورتی نے ہے تو رکا بینت ہی وقاری یہ راسد بھی کرتا تھا میں سمجھ گیا اس بات کو آگے جاؤ آگے جاؤ تو مبسوتی سرسی کون کیا نام نے لیا سارسی. ایک آدمی لو نام سرسی کیا نام ہے ترخصی. اس لیے کہ بال لوگوں کو کیا سرکسی کہتے کان غلام موسا بالغن کان غلام موسا موسا کا جو غلام تھا یعنی حضر اور موسا نے جس غلام کے ساتھ موارضہ ہوا وہ دوار تھا اب مسلم میں آپ کو یہ ایک میرے شوق کی تاکیف ہے وہ تو میں اپنی جگہ پر قرآن میں بیان کروں گا نا ایک آپ کو یہاں حدیث حل کرانا چاہتا ہوں کہ فطۂ حاطل حضرت کون تھا بالغ تھا یہاں پہ یہ بات آ گئی ہے کہ غلام یل اب مال غلم یہ غلام تھا جو غلمان کے ساتھ کھیل رہا تھا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو چھوٹا تھا تو جب ایمان بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے مبسوط سراسی حرفیوں کو کیسے پتہ نہیں لگا کہ یہ جوانچہ اب بات سمجھ گئی جب بخاری جو ہے, اللہ ہے تو یہاں پہ ضلمان نے چھوٹا بچہ تھا تو پھر تفاصی کیسے لکھ دیا کہ ظالح یتین ہے مبسوط سراسی نے لکھ دیا ہے کہ اب کیا کرو گے اس کے بارے میں اے ادھر دیکھو یہ چھوٹا سا بندہ کہتا ہے یہ چھوٹا سا بندہ کہتا ہے کہ غلمان یہ کھیل کرنا بچوں کے ساتھ کھیل کرنا غلمان کے ساتھ چھوٹوں سے محسوس نہیں ہے بڑی بھی بڑی بھی کھیل کرتے ہیں بڑے بھی کھیل کود کرتے ہیں نا یار کہو نہ ہاں کرتے ہیں اور صرف ہم بھی تکلیف نہ کرنا ارسل منا کا تو کرا سر سر کہتے ہیں ہم کل کھیل اور کود کریں گے تو کبھی بڑے بڑے بھی کھیلتے ہیں نا نہیں کھیلتے وہ یار تم نے مشکلات نہیں پڑی ہے حضاشر صدی کب باب عصرت الزام نے جو رواج بخاری کی ہے لیکن اس کا ابھی حوالہ دیا کہ وکانا تو یار مانا ہوئے اس کو چھوڑنا یار کمار کرتے ہوئے وہ روایت کہتی ہے کہ حضرت آشر صبح فرماتی ہے کہ یلعبون ابو فی مسجد قیمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی علیہ السلام کے کامین اس سے رکھا تھا اور جو ہے نا ہبشی جو تھے وہ مسجد میں کھیل رہے تھے چھوٹے بچے جی کھیلتے ہیں کہ بڑے کھیلتے ہیں بڑے بھی, بھی کھیلتے ہیں بڑے بھی بی کے کام ہو گیا نا بڑے بھی کھیلتے ہیں نا تو لہٰذا یہ کھیلنا دلیل سگر کی نہیں ہے شگر سنی کی نہیں ہے بات سمجھ گئے ہو ایک بات دوسری بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ حمفی علماء پر تنقید نہ ہو دوسری بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ لغت کے اعتبار سے عورت کے اعتبار سے اور پھر عرب کے اعتبار سے بالغ کو بھی غلام کہا جاتا تھا نہیں سمجھو تم بولو نا عورت ان کے عورت کے اعتبار سے بھی بالغ و غلام کہا جاتا تھا اس لیے کہ حضرت حضرت آدم علیہ السلاۃ السلام نے باقاعدہ نبی علیہ السلۃ السلام کو غلام کہا ہے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام کہا ہے بابا یہ مشکات سانی معاج کی روایت نکالو آپ کے پاس سفر نہیں ہے تو صبح پانچ لکھو قاسم مرحم مرحبا آخر سال ہے صالح بیس سال ہے پلما چاول صبح یہ غلامی نکالو نزیر السلام جب محراج کے سفر پر اوپر گئے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی پھر موسا علیہ السلام رونے لگے تو ہر کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں اس نے کہا ان غلامن بوسبادی یہ غلام مجھ سے بات بھیجا گیا ہے یس جنت من امتی اکثر کس کی امت سے جنتی بہ میرے امت سے زیادہ ہوں گے تو مساسلام کس کو غلام کہا ہے تو نبی علیہ السلام جب معراج کے سفر پر گئے تھے اور یہ حدیث جو ہے نا مشکات پانچ سو ستائیس سفر نکال دیا تم نے نا اور یہ حدیث بخاری مسلم کی متفقنیہ حدیث ہے تو غلام کے اطلاق کس پہ ہوتا ہے مالک پہ ہوتا ہے تو ہم کی جو تاقی ہے کانا غلام و حاضر بالغ حدیث کے خلاف نہیں ہے مم. بس یہ، یہاں پہ صرف ہمیں ہم کو حدیث سنانا تھا بس اب یہاں دوسرے یہ اسکال ہوتا ہے آتل تو نف سمجھ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ بال اس کو نف زکیہ سے کیسے کیوں تاجر کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو نفس ذکیت دز... اس لیے تعبیر کیا ہے کہ بظاہر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کوئی قتل کوئی فساد نہیں دیکھا پائے تو آدمی رویت فساد یہ دلیل ہے اس کی ذکیت پر پر آدمی رویت فساد یہ دلیل ہے اس کی کس کی ذکیت پر زکیت پر. پر نہیں تجکیے پر کہ اس آدمی نے جو کسی کو مارا نہیں ہے نہ کسی کو پیٹا ہے نہ کسی لڑائی کی ہے ویسے تم نے اس کو پکڑ کر اس کا سر ست جو ہے طلب کر دیا ہے تم ایک سے انسان کو مار دیا ہے تو سر کہتے ہیں ایک پاس باز کو کہتے ہیں اگر تم کہو کہ یہ پاک باز نہیں ہے تو آج صاحب السلام کے بار ظاہر کرایا بابا اچھا او کا دو اور یہ اس سے زیادہ موقع ہے کیا چیزیاں تو موت ہے وہاں بھی قال الم اقول اللہ کا لن تستیا یہاں بھی کال علم اکلکل الم اک الستیاں لیکن یہاں ایک دوسری چیز ہے جس میرے خیال آپ نے سنی ہے آپ کو دوسری چیز سناتا سنا تھا نسا اشد ہے جب پھر یہ مسئلہ تھا کشتی کا تو کالا شہن عمرا امرا ایک نکرہ ہے تو میرے کالا لشہن عمرا جب اقت الگی تم القد جی تشہن نقرا یہ نقرا عمران سے اشد ہے پہلے اعتراض عمر ہے نا دوسرے اعتراض کیا ہے نکرن ہے اور یہ نکرن جو ہے یہ اوق من مین نکرن کا جو اعتراض ہے یہ امرن سے زیادہ مقد ہے یعنی کیا مانا موسا نے پہلے بھی گرف کی امرن کی عنوان سے اب جو بارہ غریب نکرن کی نکرنگ کے عنوان سے وہ او کا دو میرے مر اچھی توجی ہے بات سمجھ گئے ہوں پنت لاہ قیدہ اطایا آریا یہ کریا ان تھا اس آلہ اس گرو گاؤں والوں نے اس تت ان سے کیا طلبی کیا ضیافت کی ابو انجئی خوما نے انکار کیا کہ نبیوں کی مہمانی کرے ہائے یہاں سے یہ معلوم ہو گیا ایک سوال ہوتا ہے سوال تو حرام ہے منا ہے تو انہوں نے سوال نہیں کیا ہے انہوں نے تلب ضیافت کیے اس کا آلہ مانا بھائی اوے گاؤں والو ہم تمہارے مہمان ہیں بس یہ اس کتاب ہے گاؤں والو ہم تمہارے مہمان ہیں بس یہ نہیں کی دے دو خدا تر سے اسل سیافت کیا مہمان پاپا یو سیفا مہمان سے انکار کر دیا اب بات سمجھ گئے ہو باقی نقطۂ فرآن بھی, بھی. جدافیہ جدارا ان دیکھ کے یہاں پہ کیا ایک تیوہار دیکھی گرنے والی تھی اب یہ تو زبیل وٹ میں سے نہیں ہے, وہ ہے معلوم ہوا یہ اگریدوں کا نسبت بیوار کے طرف کیا ہے مجاسن ہے یعنی گرنے والی تھی گر رہی تھی تو قال حضرت بیادی فا کام اب یہاں دوسرا مسئلہ ہے قال کال حضرت یہ قال بان اشار ہے کیا اشار حضر بیادی اشارہ کے حضر نے اپنے ہاتھ سے فاقا یوں کیا؟ یوں. تو دیوال کھڑی سی نے کہا اس پر اجرت لے لیتا اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ حضرت علیہ السلام نے اپنے اشارے سے دیوال کو ہاتھ کے اشارے سے دیوال کڑ کی تھی یا کوئی اور بھی محنت کی تھی بولو بھائی بہت بھی محنت کی تھی اس لیے کہ تمام مسرین لکھتے ہیں مسا ہزر بیٹھ گئے دیوال کو بنا رہے تھے موسا کو کا چکر دو مکنکی دو گارہ دو ٹھیک ہے نا گارا دو اینٹ دو پتھر دو اور علیہ السلام کے پسینے پسینہ آ گیا علیہ السلام خوش ہے چل دیوال بنائیں گے انشاءاللہ جی جی کرے نہیں کیوں چوری بھی ملسی نا چوری ملسی نا چوری نا چوری مل سی روٹی خاصا پیٹ بھر کے جب ہو گیا نا دیوال پورا ہو گیا کہتا ہوئے السلام نے کہا یہ دیکھو شیخ صاحب ان لوگوں نے ہماری ضیافت بھی نہیں کی آپ نے دیوال بنائے مجھے بھی تھکایا خود بھی تھکایا تو لو شی تعالی تخت اگر چاہتا تو سرجت لے لیتا اجت لینی چاہتی نا اچھا جو قال کروں ہاضا فراق و بے نہیں بینک بس ابھی یہی وقت ہے جدائی کا میرا تیرے درمیان یا ہاضا یہ تیر تیسرا سال سب فراق ہے میرے تیرے درمیان تو تک دا نہیں ہے نا اعتراض ہی پیراضا کرنا ہے تیرے جیسے شاگرد میں درس نہیں چھوڑنا میربانی کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی السلام فرمایا یعم اللہ موسیٰ، اللہ رحم فرمایا موسیٰ، پر لونا ہم تو چاہتے تھے لو صبر اگر موسا صبر کرتا ہاتھا کہ بیان کیا جاتا ہم پر بڑے بڑے غرائ ان کی کاموں میں سے محمد ابن بھی علی ابن حشرم، بن مختصر حجیت ہے اور اس سے زیادہ طویل حدیث اور بھی ہے اصوال سمجھ گئے ہم تو علیہ السلام نے استعمال مانگا ہے روٹی مانگی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہوال سوال تو حرام ہے تو مثال علیہ السلام نے کم سوال کیا ہے تو اس کا جواب یہ کہ ایک سوال لے ہوتا ہے ایک مطالبہ سوال کا ہوتا ہے ایک مطالبہ اقبال کا ہوتا ہے ان دونوں میں فرق ہے ابھی ایک طالب علم آ گیا اور یہ ادھر کہتا ہے فیاض کہتا ہے مینو روٹی کھلاؤ جی فیاض صاحب کہتا ہے مینو روٹی کھلاؤ کھلاؤ جی کھلاؤ چاہ روٹی کھلاؤ چا یہ سوال ہے دوسرا آدمی آ گیا وہ کہتا ہے بھائی آج میں آپ کا مہمان ہوں بھائی ہے ابھی آ گیا نا بھائی دوپہر میں نے کہا چلو دار القال اسلام چلے جاؤں گے طلبہ کے مہمان ہو جاؤں گا اب سمجھ گیا یہ دوسرا اخبار میں او سوال اور کھیلا سوال فرق ہے بات سمجھ گیا ٹھیک ہے یہاں ایک سوال پڑتا ہے اگر تم نے تفاصر دیکھی ہیں یا تم تو بڑے بڑے دروس میں جاتے ہو لیکن میں اپنے درخت میں لوگوں سے سختی کرتا ہوں آپ کے ساتھ میں سختی نہیں کرتا ہوں اس لیے نہیں کرتا کیا اگر آپ سے سختی کی تو کل ہو سکتا ہے آپ دروازے میں کھڑے ہو کے اندر تمہیں اجازت ہے نہیں تو پھر میں کیا کروں گا تو چلو اگر ایسا ہو گیا تو میرے لیے خوشی ہوگی میں فارغ ہو جاؤں گی اچھا اس لیے کہ میں تو ابھی نمبر لینے کا روک رکھتا ہے نہیں ہوں اب برے ہو گیا اب کیا نمبروں کی ضرورت ہے ہمیں نمبروں کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن آپ نے دروس میں یہ بات سنی ہوگی کہ صورت اصد میں آتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے حضرت شعیب کے پاس انہوں نے کھانا لایا حیرتوسا نے انکار کیا سنا کسی کی نہیں سنا سنا کہ نہیں سنا تو یار سنا اسی تو حضرت تبوس علیہ السلام نے کہا کہ ان لانا خزو عالمعروف اجرن میں شعیب صاحب میں نے آپ کے بچیوں کو پانی پلایا ہے یہ ایک امر معروف میں نے کیا ہے اور میں امر معروف پہ اجرت نہیں لیتا تو میں آپ کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا شعیب علیہ السلام نے کہا ہاذا من, من بالکل ابراہیم علیہ السلام کہ آنے والے موسا یہ کھانا کھلانا یہ ہمارے ہر مہمان کے ساتھ ہمارا ایک رویہ اور عادت ہے اس لیے کہ ہم ابراہیم کی اولاد نہیں ہیں اور ضیافت ہمارے دادی کی سنت ہے ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے یہ اجرت کے معاملہ کوئی بھی نہیں ہے پھر حضرت انو علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا اور کھانا کھایا اب سوال یہ ہے کہ حضرت, موسیٰ، حضرت محمد کے مہمان شیب کے مہمان جب ہو رہے ہیں تو کھانے سے انکار کر رہے ہیں جو خود پیش کر رہا ہے اور یا حضرت موسیٰ حضرت, موسیٰ حضرت سے جگڑتے ہیں لب لوشی طلب تفر کیا مسئلہ ہے بات سمجھتے ہو تو اس کا ایک جواب ہے وہاں پانی پلانا مزی ابر معروف ہے ماضی اور یہاں دیوال بنانا بنی اجرت ہے تو اجرت بنی ادرت اجرت لے سکتے ہو بنی سدرت نہیں لے سکتے تو گل مکت. گلمتی کے لیے لکڑی چاہیے اس سے بڑی بات دوسرے کہنے والوں سنو سنو ایک بڑی بات کہنے والا میں نے کسی کا نقل اتار لیا ہے ایک بڑی بات کہنے والا آگے آگے کہہ رہا ہوں کیا سی بات ہے دیکھو حضرت صورت کا مسئلہ جو ہے وہ موسا کا ذاتی تھا وہ علیہ السلام کا ذاتی تھا اس لیے کہ میں نے کہا تو جناب میں نہیں کھاتا یہاں حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ مثلا کا ذاتی تھا یہاں سات طالب علم تھے نکاح حضرت روٹی مانگتے بھوک لگ گئی ہے ہم خیرم ہم گزارا کریں گے ابھی تو طالب علم ہے نہیں یہ نہو کہ اٹھا کر چل جائے ایسے استادوں کے ساتھ کیا جس سے کھانے بھی نہیں ملتا ہے اس کو تو کام کھیلاتے نا بھائی تو اس لیے اختتام حضرائے ہے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو گیا ہے آگے جاؤ باب من سال قائم عالم سن یہ دیکھو یہ عالمن جو ہے نا یہ من علا کا مقبول ہے اور جالسن جو ہے نا یہ کائمن کے ساتھ متعلق ہے باب منسا عالمن و کالمن باب منسا عالمن جالسن بو قائمن یہ باب دربیاں کو سائل کے جو پوچھتا ہے مسئلہ کسی عالم سے اس حال میں کہ عالم صاحب بیٹھا ہو وہ وقت سائل کھڑا ہو اگر سائل کھڑا ہو عالم بیٹھا ہو سوال جائز ہے کہ جائز نہیں ہے بس ایک مسئلہ ہے دیکھو فی فیاض الفا مقصد الفا ذکر عدب من آداب المتعلم بس ایک مسئلہ آداب المتعلم سے ایک مسئلہ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں پہلے مختصر سیکھو بوقت کی ضرورت کھڑے ہو کر استفسار جائز ہے بس بوقت کی ضرورت بوقت کی ضرورت کھڑے ہو کر سوال کرنا یہ ادب کے خلاف نہیں ہے بس یہ رکھو ادب کے خلاف بولو ادب کے خلاف نہیں ہے ایک مسئلہ ہو جائے دوسرا مسئلہ امام بخاری ثابت کرتے ہیں ادب آلم آداب ادب آداب العلم علم کے آداب میں سے ایک ادب ہے جناب مخترم اگر سائل تم سے کسی حالت میں پوچھے بشرطیکی گستاخی نہ کرے تمہاری تو جواب دے دیا کرو سائل جس حق پر آپ سے مسئلہ پوچھ لے تو جواب دے دیا کرو ٹھیک ہے کتنی گلہ ہو گیا تیسری گل امامی بخاری باپ کو ختم کر رہے ہیں پہلے ایک باپ آیا تھا صفحہ نمبر بیس پر جلدی کرو دیکھو دیکھ لیا سب نمبر بیس باب منورہ کالا روپین اول دیکھ لیا سب نمبر بیس ستم نمبر اول باب منورہ کال آر پتین اول او ہو گیا ہے وہاں کیا تھا بیٹھ کر پوچھو اب دیکھو واہ واہ شیول رحم اللہ فرماتی امام بخاری اب دوسرا باب لاتے ہیں وہاں پر فرمایا کس طالب علم کو دوزانو ہو کر پوچھنا چاہیے استاذ کے سامنے اب کہتے ہیں کہ وہ علی رکبت امر وجوبی نہیں ہے یا امر وجوبی نہیں ہے ایک ادب ہے آزاد میں سے اگر یوں بیٹھ گیا تو فیس بہت حاصل کر لے گا لیکن اگر اس طرح نہیں بیٹھا ضرورت کے بنا پر کھڑے ہو کر پوچھ لیا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے عدیس کی بات ہو. اچھی ہے کتنی گلا ہو گئی چوتھی گا جانے میں پتھروں امام بخاری رحم اللہ یہاں پہ ایک شیلنج کی بات ہے امام بخاری رحم اللہ آپ کو جواب دیتے ہیں کہ آپ نے وہ حدیث سنی ہے استاذ سے پڑھی ہوگی کہ وہ آدمی ہم نے سے نہیں ہے کہ جو یہ چاہے کہ اس کے سامنے لوگ کھڑے ہوتے ہوں یہ تمسل میں جاتے سمجھتے ہو نا کہ ایک آدمی ہے اور اس کے سامنے لوگ یوں کھڑے ہیں ایک آدمی ہے اور اس کے سامنے لوگ یوں کھڑے ہو جائے تو فرمائے کسی کو یہ چائے نہیں ہے کہ اپنے سامنے لوگوں کو کھڑا کھڑا رکھے یہ گناہ ہے نا آپ سمجھتے ہو نا تمسل اور رجال ہے نا آپ کی بخاری فرماتے ہیں اگر معلم بیٹھا ہے متعلم کسی بنا پر کھڑے ہو کر سوال کرتا ہے تو اس حدیثی حدیثی یا تمسلوں کے خلاف نہیں ہے اس لیے کہ یہ تو معلم خود نہیں چاہتا ہے یہ تو مطالب کا اپنا عمل ہے آپ نہیں سمجھتے ہو جی یار یہ بات القیامی حدیث آتی ہے نا مشکار میں تم نے پڑھ لیا ہے طالبان کتاب مل گئی تم راتے تو کتاب و استاد وغبہ تو کتاب کی در نہ بالکل مخالف سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ اچھا جی یہ دیکھو یہ مشکا شریف صفا چار سو تیس لکھو رضی اللہ صلی من سر صلی اللہ چار سو چار سو تیس بابر قیام ٹھیک ہے منسرو اینتمس لہور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے لوگ کھڑے رہے ادب ادو مین یاد ہو گیا ہے اب امامی بخار شیور کی بات ہے امام بخار اس بات کو لا کر اس حدیث کا جواب دیتے اگر ب وقت کی ضرورت کوئی تاریب علم شیخ کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کرتا ہے تو اتمسل لہو کا مستاق نہیں ہے ایسا کرنا بہت ضرور جائز ہے کیوں حاضر من متعین لا میرل معالم یہ تو معلوم تو نہیں چاہتے یہ تو متعلق کا کام ہے آیا یا تمثل ان سمجھ سکوں کہ میں چاہوں گا بات سمجھ کے ہو تو شہرین کی بات بھی زبردست ہے آپ سمجھ گئے آگے جاؤ اللہ <سؤال> بارجا رجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ادم نبی علیہ السلام کے پاس فرمایا رسول اللہ مل کتاب کی سبی اللہ کتاب کی سبی اللہ کیا ہے کیا چیز ہے یا کون سا ہے بڑی لمبی ہی سے آ سنا فاطل خبن کبھی کبھی امیر سے باز لو غصے وجہ سے قتال بھی کرتے ہیں اس کو تو کہتے یار اس نے مجھے بورد دیکھا ہے اور بعض لوگ لڑتے ہیں اپنی غیرت حمیت اور بنا پر اکثر پاروے ایسا ہوتا ہے یہ بار ہمارا ہے ہمارے خاندان کا ہم اسے ایسے کریں گے ایسے کریں سمجھتی ہوں راسوم ٹھیک ہے فرفاہ راسو نبی علیہ السلام نے یوں اٹھایا راضی کہتے ہو مارفہ لہ نبی علی اسلام کے سرو نہیں اٹھایا تھا اللہ تھا نبی علیہ السلام نے یوں سر یوں کیا کر دعاب دیا پھرمایا من پاتون کلیم اللہ جو آدمی لڑے اس لیے کہ اللہ کا کلمہ دین کی بات بلند ہو بہت ہی سبیل اللہ یہ بھی سبیل اللہ ہے بات سمجھ گئی ہوں امام بخاری یہ ثابت کرتے ہیں کڑے سا... ہو کر سوال کرنا گناہ نہیں ہے کڑے ہو کر سوال کرنا گناہ نہیں ہے تو امام بخاری کے اب تراجم ہو گئے اب یہاں پہ مار فائل راسول انوکان کامن امام بخاری کہتا ہے کہ نبی پاک نے سر اٹھایا نہیں تھا اس لیے مگر یہ کھڑا تھا کھڑا تھا تو اس تھا کہ نبی پاک نے فرمایا آپ بات سمجھتے ہوئے اور اس مطلب کہ نبی علیہ السلام سر کچھ بھی اٹھایا کہ یہ کھڑا تھا تمہیں کہاں ایک کہ ایسے بھی لکھ لو نبی علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھا کر جواب اس لیے دیا یہ کھڑا تھا اور اظہار شفت کے طور پر اکثر مبارک اٹھایا ہاں اللہ ایسے بھی تھا لیکن یہ ایک نو ناراضگی تھی ایک نو ناراضی ہاں تکو نے کلیمۃ اللہ فرمائے کلیمت اللہ ہی تو اس کو دیکھا کہ خوش ہو جائے میں سے ہاں چلو جی آگے جاؤ کتاب رجو تک پڑھنا ہے سبحان اللہ, اللہ راستے میں آ رہا تھا تو میں نے ان کو یہ باب پڑھایا ہے راستے میں باب الاسوال الفتیا ان درمیل جمار یہ باب ہے سوال کرنا اس طرح فتوا دینا اس مسئلے کا آئند رنگیل جیمار رنگیل جیمار کے قریب ایسا سب بات پہلے گزرا ہے نکالو جلدی کرو کہاں پہ ہے جہاں پہ تم نے پڑھا تو ارمی والا ہارا جو اچھا باب و الفتیاب اللہ سارے و وغیرہ اب یہاں پہ حدیث گزر گئی ہے ٹھیک ہے اب امام بخاری پھر لاتے اسوال اس ونگیل جمع سوال کرنا یا فصوت ہے اسوال اس کا اہدا رنگیل جمع رمی جمار کے وقت دو سو چھتیس نکالو سو رہنا دو سو چھتیس دو سو چھتیس نکال دیا ہے اچھا دیکھو روایت باب امن رم الجمرت القابلم صلی اللہ علیہ بابل اظہار مصطفیب یس اب بس اس کو دیکھو اور ابھی آؤ یہاں پہ دو سو چھتیس دیکھ لیا ہے اب مسئلہ حل کرتے ہیں یہاں پہ محدثین کے آراء ہیں لیکن مجھے جو پسند ہے وہ مولانا زکریہ رحم اللہ کی بات ہے اور میں نے راستے میں ان کو کہا بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس شخصیت کو فن حدیث میں بہت زبردست کمال و مہارت عطا فرمائی ہے عام محدثین فرماتے ہیں کہ مقصد الباب یہ ہے کہ اگر کوئی سائل ساحل ایسے حالت میں عالم یا مفتی سے پوچھے کہ وہ عالم تو میں مشغول ہو وہ عالم تو میں مشغول ہو تو عالم کے لیے جائز ہے کہ اس کا جواب دے دیں بس اگر کوئی سائل کسی مفتی صاحب سے کسی عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے اگر چ کسی توعت میں مشغول ہو تو جواب دے دے بس بات سمجھ گئے ہو اچھا پھر آگے آؤ پھر یہاں علماء نے اس میں بات کیے کہ توعت دو قسم پر ہیں ایک ایسی طعات ہیں کہ اس ط کے, مش... کے اشتغال سے جواب دینا یعنی جواب دینا تو میں اشتغال کے لیے مضر ہے یا کیا ہے مخلہ ہے مخلی ہے خلا پیدا کرنے والا ہے تو تو نہ ہے لیکن اگر توات آپ مضر نہ ہو اور مخل نہ ہو تو جواب دے سکتا ہے ابھی دیکھو توات دو قسم کے لیے ایک یہ کہ توات کے زندور میں سوال سننا اور جواب دینا اس تو آ مشروعی کیا پیدا کرتے فساد تو جواب نہ دے نہ سنے اگر تو سوال سننا اور جواب دینا تو میں نے اور مقصد نہیں ہے تو جواب دے دے ایسے اگر نماز میں ہو اگر نماز میں ہو اور کوئی تم سے پوچھے نہ سنو نہ جواب دو اس لیے کہ سننا بھی مفل سولاد ہے جواب دینا بھی مفتر ہے لیکن اگر ایسی سوال نہیں ہے جس سے تم کسی کا سوال سنو اور آپ کی عبادت میں تصاد ہو جیسی ربی الجمارا اب آپ تم مارتے ہو اس کے وقت اگر کوئی بات سنتے ہو تو جمعرات میں مفل نہیں ہے یا تم محل عبادت میں کھڑے جمرات کو اس کے بعد تم دعائیں مانگ رہے ہو اس صورت میں بھی اگر کوئی مسئلہ سنے یا جواب دے تو مقصد دعا یا مخصدی ذکر نہیں ہے تو جواب دے سکتے ہیں اب بات سمجھ گئے ہو مولانا صحیح یہ محدثین کی رہا ہیں لیکن میں ان کو رات میں بات چل رہی تھی تو میں نے کہا کہ مولانا سے رحم اللہ نے یہاں پہ لکھا میری رائے یہ ہے اس پر کل بھی ایک آدمی نے تفسیر کیا ہے یہاں مول و رحم اللہ کی قیمتی بات ہے وہ فرماتے میری رائے یہ ہے اور مجھے بھی ان کی رائے بہت پسند ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے مقصود کیا ہے یہاں پہ کیا مقصود سبحان اللہ مولا ذکر رحم اللہ فرماتے ہیں امام بخاری یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی عالم درس میں اگر کوئی عالم ذکر میں مشغول ہے یوں ذکرہ کی بات اگر کوئی عالم ذکر میں مشغول ہے اسی دوران اگر کوئی مستفتی فتویٰ پوچھتا ہے تو اپنے ذکر کو چھوڑ کر جواب دے دے اس لیے کہ علم اقدم میں نہ ذکر ہے یہ مولانا ذکرہ رحم اللہ کی بات ہے اس لیے کیوں فرماتے ہیں سوال کرنا اور جواب دینا احمد رنگیل جمرت العطبا یہ حج کا مسئلہ ہے کتاب علم سے اس کی کیا نسبت ہے بہت عجیب بات ہے فرخ ہوگا سو دفعہ کہوں گا اس لیے بولو ذکر فرماتے اگر یہ بات نہ ہو تو اصول اہم درمیل الجمار یہ تو حج کا مسئلہ ہے یہ تو حج کا مسئلہ ہے تو کتاب علم اس بات کو لانے سے کیا پیدا ہے کتاب علم میں لانے کی یہ فائدہ ہے کہ یہاں اہمیت علم بتانا ہے اگر کوئی ذکر کوئی عالم ذکر میں مشغول ہے اور عامی عدمی آ کر اس سے مسئلہ پوچھے تو اپنے ذکر کو چھوڑ کر مسئلہ بتا دے اس لیے کہ علم ذکر سے اہم ہے اب اب سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے مولا ذکر صلاح بات سمجھ گئے ہو پھر یہاں مولا ذکر رحم اللہ نے کوئی غصہ بھی کیا ہے کہتے جیسے ہمارے زمانے کے جاہل اور صوفی جس ذکر میں مشغول ہوتے ہیں اگر کوئی طلوع افطار کے وقت آ جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے جی جی نماز پڑھیں کہتے ہیں سورج کو کہتے ہیں امر بالمعروف معروف وہ نہیں بن مقدم ہے ان کو کہو نہ پڑھو ان کو کہو کہ پڑھو ذکر میں مشغول ہو کر اشاروں سے جواب دیتے ہیں یہ ان کی حمافت یہ تو چھوٹا جی نہیں کہتے نا لیکن ان کی باتوں نہ بات آپ سمجھ گئے ہو اللہ ایک بات کہہ دیتا ہوں لیکن یہ یہاں سے امانت رکھنی ہے ہم پنڈی میں پڑھتے تھے تو شیخ القرآن رحم اللہ نے شاہ صاحب رحم اللہ کو آدمی بھیجا افتقاب قرآن کے تم نے حاضری دی طالب علم جب آیا اس وقت بھی فن وغیرہ نہیں تھی طالب علم جب آیا تو کہتے شاہ صاحب نے کہا کہ میں تو احتکاف کی ہوں نہیں آ سک شیر قرآن تو ایک مزاجی اور جلالی حدمی تو کہتے احتکاب تو, تو اپنے واسطے کر دیں تم نے قوم کو علماء کو کیا فیصلہ دیا ہے تو یہاں آتے علما کو کوئی بھی بات بتائیں میں نے جب یہ رات بات سنی تو مجھے وہ بات یاد ہو گئی کہ احتکاب سے درس مقدم ہے احتکاب سے بات علما کہتے میں آشر آ میں میں متفق رہوں گا میں کوئی درس نہیں کروں نہیں جناب متقف ہو کہ تم اپنی اپنی ذات کے لیے فائدہ درس دو کہ عوام کو بھی پھیلا آپ سمجھ گئے ہو تمول زخری رحم اللہ کی بات بہت زبردست تھے ہے کہ نہیں ہے تب نے دیکھیے شام پہ لے کے دینے دیں اب سمجھ گئے ہو یہ بات مزیدار ہے کہ نہیں آگے جاؤ ولينار اذا نورنا لما صارت ان الله يجيبنا ويطلعنا من الظلام الى قال اننا لا نرى ما تجيء انكم ديواله ولا اكرعنا فما كلان سين قدما ولا اخرى بات نے سوال کیا تو مجھے نہیں یاد آم قدمہ اور کو تین چیزوں میں ترقی لازم ہے نا سب سے پہلے جمع ہے قربانی اب خود کا مانا یہ ہے کہ حل اب کے مقدم کیا خود مان یہ ہے کہ قربانی کو حمل پہ مقدم کیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ سر کو موثر کر دیا جائے اور قربانی مقدم ہو جائے اب سمجھ گئے ہو کسی چیز کے بارے میں جو اپنے جگہ سے آگے ہو گیا یا کچھ ہو گیا نبی علیہ خود فار والا اس کی تفصیل ختم کر رہا تھا